رب ضدنی علما رب ضدنی علما رب ضدنی علما علم فہمہ آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ صورت الباقرہ آیت نمبر ستاسٹھ سے لے کے صورت الباقرہ آیت نمبر 72 تک پڑھیں گے اس میں بھی اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہی بتاتے ہیں اور فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو جس طرح یہ ضروری ہے کہ تم احسان نہ جتلاؤ کسی کو تکلیف نہ دو ریاکاری نہ ہو اسی طرح صدقہ کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو عمدہ چیز خرچ کرو اور طیب پاک چیز خرچ کرو حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو مال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتے ہیں اسی طرح وہ چیز عمدہ ہونی چاہیے ایسے نہ ہو کہ جو نکمی چیز ہے وہ تو اللہ کی راہ میں دے دو لیکن جو اچھی چیز ہے وہ اپنے پاس رکھ لو اللہ فرماتے ہیں بس تم یہی سوچ لو کہ جو چیز تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اگر وہی چیز تمہیں کوئی اور دے تو تمہیں کیسا لگے گا اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا شیطان تمہیں ضرور وعدہ دلاتا ہے شیطان ضرور کہتا ہے کہ اگر تم صدقہ خیرات کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے فقیر ہو جاؤ گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ایسی بات نہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جس بندے کو اللہ حکمت دے دیں قرآن و حدیث کی سمجھ بوجھ دے دیں جس کو جس کے دل میں خشیت الہی ڈال دی گئی جس کو علم علم فقہ صحیح فہم عطا ہو گیا گویا کہ اسے سب کچھ مل گیا اور یہ دین کون دیتا ہے یہ سب چیزیں یہ اللہ کے ذات یو دل حکمت اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو اسی طرح جو تم نظر مان لیتے ہو نظر کیا ہے انسان اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا اسے کہتے ہیں نظر نظر کو پورا کرنا ضروری ہے لیکن اگر نظر مانی جائے ایسی چیز کی جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اسی طرح کوئی ایسا کام ہے جو شیطانی عمل ہے تو پھر نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا اگر ہم اللہ کی رائے میں خرچ کریں اگر ظاہری طور پہ دیں اللہ تب بھی جانتا ہے تب بھی اچھا ہے لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ بھی دیکھ کے کہیں یہ دے رہا ہے ہم بھی دیں اگر کوئی چھپا کے دیتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے دونوں طریقے سے بہتر ہے صرف نیت خالص ہونی چاہیے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کبھی بھی رائگا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا اور وہ مال انسان کے لیے آگے جا کے آخرت میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایو الذین اے وہ لوگوں آمن جو ایمان لائے انفقو تم خرچ کرو من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ماں جو قصب تم تم کماؤ و مماں اور اس چیز سے بھی اخرج نہ جو ہم نے نکالیں لقوم تمہارے لیے من الارضی زمین سے یعنی جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ دیا کرو ولا تیم اور نہ تم ارادہ کرو خبیسہ خراب چیز کا من اس میں سے تنفقونا کہ تم خرچ کرو ولاس تم اور نہیں ہو تم بےآخذی ہی لینے والے اسے اللہ مگر ان تو یہ کہ تم چشم پوشی کرو فی ہی اس میں اللہ فرماتے ہیں اگر گٹیا چیز تمہیں کوئی دے تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے تم لے سکتے ہو اسے اور جان لو اللہ تو بے پرواہ ہے تعریف کے لائق ہے اللہ محتاج نہیں ہے یہ تمہارے لیے ہے جو تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے تمہارے لیے ذخیرہ ہے اشیطان شیطان یاد کم ڈراتا ہے تمہیں وعدہ دیتا ہے تمہیں فقرہ تنگ دستی کا کہتا ہے اگر مال خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا فقیر بن جاؤ گے اور وہ تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا وہ فضلاً اور فضل کا واللہ اللہ حلیم اور اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے یوت الحکمت وہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے اور جسے حکمت دے دی گئی اسے گویا کہ دے دی دیا گیا خیرن بلائی کا ایک حصہ بہت زیادہ تو تحقیق وہ دیا گیا بلائی بہت زیادہ وما عزت اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے اللہ مگر الباب عقل والے ہی یہ باتیں صرف عقل والوں کے سمجھ میں آ سکتی ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی وماً اور جو بھی تم خرچ کرو من نفقت کوئی کسی بھی قسم کا خرچ کرنا او نظر تم یا تم نظر مانو من نظر کوئی بھی نظر فن اللہ پس بشک اللہ عالمہ سے جانتا ہے وہ مالد من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے انصار کہتے ہیں مددگار کو انتبو اگر تم ظاہر کرو اسدقات صدقات کو خیرات کو یعنی کہ اگر تم سب کے سامنے دو فنی و اماحیہ تو اچھی بات ہے یہ وہ انتخو ہے اور اگر تم چھپا لو اس کو چھپ کے چپ کے دو چھپا کے دو پوشیدہ دو تو حلفقارا آ اور تم دو وہ صدقہ فقیروں کو فاو خیر اللّم تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے چھپا کے صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے تم صدقہ کرو گے اللہ کیا کریں گے واقف ان کم وہ اللہ دور کر دے گا تم سے من سے یہ تمہارے گناہ صدقہ خیرات کرنے سے جس طرح بلائیں ٹلتی ہیں اس طرح انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں و اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اسے بخوبی واقف ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے نئی سعلح کا نہیں ہے آپ پر خدا ہم ان کو ہدایت دینا لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب سے زیادہ محبوب بندہ جو اللہ کو تھا وہ تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ میرے محبوب ہیں اگرچہ آپ میرے دوست ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں پتہ چلتا ہے کہ مختار کل اللہ کے ذات ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کے علاوہ چاہے اللہ کا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اے میرے نبی آپ پر نہیں ہے خدا ہم ان کو ہدایت دینا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے و ماتنف اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرن اپنے مال سے فلی انف تو وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا وہ تمہارے لیے ہے ومات الفکو اور نہیں تم خرچ کرتے ہو اللہ مگر ابتگا اللہ ابتگا وجہ اللہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی ما من ان اگر ان الفاظ کے بعد اللہ آ جائے تو ان کا ترجمہ ہم نہیں کے ساتھ کریں گے وہ ماتنفکو اور نہیں تم خرچ کرتے ہو اللہ مگر ابتقاء وجہ اللہ, اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے وماتنفکو اور جو بھی تم خرچ کرو دیکھیں یہاں میں نے ماں کمانی جو کیا کیونکہ اس کے بعد اللہ نہیں ہے وہ ماتنفکو اور جو بھی تم خرچ کرو من خیرین مال سے یو وہ پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں جو بھی تم خرچ کرتے ہو تمہیں وہ مل کے رہے گا ان تم اور تم لات ظلمون نہیں ظلم کیا جاؤ گے وہ آخر و ان الحمد للہ رب العالمين